صورت کون سی ہے جی پہلی سورت کا دعویٰ تھا و عبادت فی ذات اللہ دیکھ رہے ہو اب اس صورت کا دعویٰ کیا ہے حصل فی ذات اللہ کہ پکارو صرف اللہ ہو جیسے آ رہا ہے فت اللہ مخلصین علین نیز سورج زبر کا خاتمہ اور سورج مومن کا فاتح تصویح ملائکہ کے مضمون مشترک ہے خلاصہ ہے سورت کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں تمہیر تمہید مشتمل ہے کس کے اوبار چار عنوانوں پہ عنوانات اربع پھر دعوت صورت کا تین بار ذکر ایک دلیل وا ایک دلیل نکلی دو دلائل نکلیاں ہر دلیل کے بار سمرہ تفریح تفریح دنیا بگاہ مفصل نمونہ اور رجل مومن آئے گا اس کے ضمن میں مرد مومن کا اعلان حق نو نمبر تفصیلی خاتم لمبیا دو بار دوسرے حصے میں پہلے حصے کے مضامین کا یادہ عنوان اول لکھو جی تمہید کے اندر چار عنوان ہیں نا عنوان اول لکھو اور دلیل واضح پہلا عنوان یہ ہے کہ یہ کتاب کس کی طرف سے نازل ہے اللہ کی ذات کی طرف سے نازل ہے جس باری تعالیٰ کے یہ اوصاف ہیں لہذا کتاب کو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے یہ پہلا عنوان یہ کتاب کو مانو اللہ کی طرف سے ہے نازل کرنا کتاب کا ثابت ہے اللہ کی طرف سے جو کہ غالب ہے صفات باری تعالیٰ لکھو عنوان اول دلیل واحد جو لکھ لیا پہلے اب العزیز علیم سے صفات باری تعالیٰ لکھو اللہ غالب ہیں جاننے والے ہیں تو خواب فری صفات جمالیہ صفات جمالیہ بخشنے والے ہیں گناہوں کے قبول کرنے والے ہیں توبہ کے یہ کون سی سفات ہیں جی شدید علی کاپ صفات جلالیہ سخت عذاب دینے والے ہیں زی طول, طول کا معنی اگر کرو فضل صاحب ہیں فضل کے مہربانی کے تو یہ کون سی سفت بنے گی جمالی اگر یوں کا کہو صاحب ہیں طاقت کے تو کون سی شبہ بنے گی جلالی لا لا اللہ نہیں کوئی معبول مگر وہی اس کی طرف لوٹنا ہے یہ پہلا عنوان ختم ہو چکا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جس کے یہ صفات ہیں تو ضرور کتاب کو مانو مایو جادیا تلّہ یہ عنوان نمبر دو کہ اس کتاب کے اندر جھگڑا وہی کریں گے جو ضدی کافر ہے یہ دوسرا عنوان ہے اور ان کا انجام بھی سن لو نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی ایتوں کے اندر مگر جو کافر ہے پلا جہر کا پس نہ اشتباہ میں ڈالے تجھ کو ان کی گرد شہروں کے اندر بھئی کافر لوگ جو ہیں شہروں میں گھومتے پھرتے ہیں یا نہیں کاریں ماریں ٹھا پا تم نہ اشتبا میں پڑھو پس نہ اشتبا میں ڈالے اس کو گردش ان کی شہروں کے اندر یہ چند روزہ بہار ہے قبط قبلہم اسباب گرفت تخویف دنیاوی اور اسباب گرفت ان سے پہلے بھی کافر تھے اس قسم کے تخویف دنیاوی و اسباب گرفت جٹھلا یا ان سے پہلے قوم میں نے اس سباب نمبر ایک ہے یہ سباب نمبر ایک تک زی جٹلا یا ان سے پہلے قوموں نے اور دوسرے گروہوں ہونے بعد ان کے وہ ہمت کلو امت رسول ہیں اس سبب نمبر کتنی جی دو توہین رسول توہین رسول ارادہ کیا ہر امت نے ساتھ رسول اپنے کے تاکہ پکڑے اس کو رسول کو پکڑ کے قتل کر دیں یا قید کر دیں یہ توہین ہے یا نہیں وجاد بل یہ سبب نمبر تین جدال بل پہلا سبب تقزیب حق دوسرا توہین رسول تیسرا کہ جی جدال بل اور جھگڑا کیا انہیں ساتھ باطل گئے تاکہ مٹا دیں اس کے ذریعے حق کو فص تو ہوم اے انجام اسباب کہ تین سبب تھے گرفت کے اب انجام پس پکڑا میں نے ان کو پس کیسے تھا میرا وہ حق کا تخویف اخروی اور اسی طرح ثابت ہو چکی ہے بات تیرے رب کے اوپر کافروں گے کہ تحقیق وہ دوست کی ہیں اللہ دین عنوان سال تیسرا عنوان یہ ہے کہ جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے جھگڑتے ہیں ان کا انجام کھول لیا نا اب تیسرا عنوان یہ ہے کہ مان لو جو اس کتاب کو مانیں گے نا ان کے لیے حاملات تول بھی دعا کریں گے کون عرش کو اٹھانے والے فرشتے عنوان سالے وہ لو وہ فرشتے کے اٹھاتے ہیں عرش کو اور وہ فرشتے جو ارد گرد ہیں نا ان کے جو سبھی ہوں نا بہم ملائ کا بین کے مشاغل ملائکہ کا بین کے مشاغل وہ تصبی بیان کرتے ہیں نمبر ایک بے ہم دے رب بے ہیں. مطلب سینسا تاریف رب اپنے کے نمبر دو تصبی اور ہم یو میں نے نمبر تین امان ساتھ سات اللہ کے پھر ہوں نمبر کتنی جی اور استغفار کرتے ہیں مومنین کے لیے تو ہمارے لیے استفار کرتے ہیں یا نہیں اب کیفیت استغفار کیفیت استفار و دعا کیا کہتے ہیں فرشتے اے ہمارے پروردگار فراخ ہے تو ہر چیز پہ بیت بار رحمت و علم پہ فاخر تابو دعا نمبر ایک پس بخش واسطے ان لوگوں کے توبہ کی تابے ہوئے تیری راہ کے واقعہ مذاب الجہین دعا نمبر کتنی جی اور بچاؤ ان کو عذاب جہنم سے ربنا بنا واض ہوم دعا نمبر کتنی جی اے لاہ داخل کرو ان کو ایسے باغات کے اندر جو ہمیشہ رہنے کے ہیں جس کا وعدہ دیا تم ان, ان کو ان کو بھی داخل کرو اور جو لائک ہیں ان کے باپوں سے ان کی بیویوں سے ان کی اولاد بھئی دیکھو نا ایک بزرگ فوت ہو جاتا ہے اس کی اولاد کو دیکھیں گے اگر اولاد نے بزرگ کا طریقہ بالکل چھوڑ دیا ٹھیک ہے نا تو کوئی بھی چلے جائیں جہاں چلے جائیں اگر بزرگ کا طریقے پہ ہیں لیکن ان سے بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ملا دیں گے یا نہیں بزرگوں کے گا طریقہ وہی ہو <coughs> اور اگر اللہ والوں کا طریقہ ہی بالکل چھوڑ دیا ہے تو پھر غلط ہے اس لیے کیا فرمایا منصالا کیا فرمایا جو لائک ہوں بزرگوں کے طریقے پہ ہیں لیکن اس مقام پہ نہیں تو اللہ اس مقام پہ پہنچائے گا اور طریقہ ہی چھوڑ دیا تو اور بات ہے اور جو لائق ہیں ان کے باپوں سے بیویوں سے اولاد سے ان کو بھی ان کے ساتھ ملا دے بس میں بے شک تو ہی تو حکمت وا واقع ہے دعا دوارمبر کتنی بھی اور بچاؤ ان کو پریشانیوں سے اے قیامت کی پریشانوں سے اور جس کو بچایا تو نے پریشانیوں سے اس دن قیامت کے دن پستا رحم کیا تو اس پہ اور یہی کامیابی ہے عظیم ان لدین کافرو انوان رابع چوتھا وہ تو بات تھی ان کی جو مان لیتے ہیں وہ بیشتوں کی اپنا فرشتوں کی دعاؤں میں آ جائیں گے ہمارا تو فرشتوں کی دعا میں لیکن جو نہیں مانتے اس دعوے کو اس کتاب اللہ کو نہیں مانتے ان کا انجام بھی سن لو انجام مشرقی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے بعد دخول نار یہ لکھ لو دو داخل میں پڑ جائیں گے پھر پکارے جائیں گے بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ پکارے جائیں گے بعد دخول نار کے حسرت بڑھانے کے لیے بھائی وہ دو میں جائیں گے نا تو اپنے اوپر غصہ کریں گے کیسپے جی اپنے اوپر غصہ کریں گے اپنے آپ کو کہیں گے وہ تدماش تھا تو تمینہ تھا تو تھا اپنے آپ کو کہیں گے پھر اپنی انگیں کاٹیں گے है! تو اللہ تعالی کی طرف سے نید آئے تم اپنے آپ پہ غصہ کر رہے ہو لیکن دنیا کے اندر جب تم شرک کرتے تھے تو اللہ کا تم پہ غصہ اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا جتنا اب تمہارا غصہ اللہ کا غصہ اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا تو اس وقت نا سوچی تمہیں دیکھو جی بے شک جن لوگوں نے کفر کیا پکارے جائیں گے بعد دخول نار کے البتہ ناراضگی اللہ کی غور کرو مانے کا البتہ ناراضگی اللہ کی بہت بڑی تھی دنیا میں نیچے لکھو دنیا میں البتہ ناراضگی اللہ کی بہت بڑی تھی دنیا میں ناراضگی تمہاری سے اپنے نفسوں پہ جیسے اب تم اپنے نفسوں پہ ناراض ہو رہے ہو ناراضگی تمہاری سے نقص پہ اپنے پہ استدا اللہ کی ناراضی کس وقت تھی جب پکارے جاتے تھے طرف ایمان کے تم پھر کفر کرتے تھے یہ ان کو تنبیہ کی جائے گی اچھا اب وہ دو میں مطالبہ کریں گے کالو ربنا امتنا نسنتا یہ مطالبہ کریں گے کہیں گے پہلے تمہیدہ ہے مطالبے کی پھر مطالبہ آ رہا ہے کہے گئے ہمارے پرورزگار مردہ رکھا تو نے ہم کو دو دفعہ دو دفعہ کیسے پہلے ہم مردے نہیں تھے بھیا تھے نا بے جان اب زندگی آئی پھر مریں گے تو دو دفعہ ہو گیا نا پھر زندگی آئے گی تو کتنی دفعہ موت کتنی دفعہ زندگی دو دفعہ موت ایک دو دفعہ مردہ رکھا تو نے ہم کو دو دفعہ اور زندہ کیا تو نے ہم کو کتنی دو دفعہ فاتر اپنا ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گنا ہوں گا اب مطالبہ ہے بس کیا ہے تیرا نکلنے دوزا کے کوئی راہ دو سے نکلنے کوئی راہ تو بتاؤ کوم بے ان فرمایا کوئی دوزا کے نکلنے کی راہ نہیں آئے یہ عذاب تمہیں کیوں مل رہا ہے یہ عذاب اس سبب سے ہے کہ جب پکارا جاتا تھا اللہ اکیلے کو تو تم کفر کرتے تھے توحید کے قائل نہیں تھے اور اگر شرک کیا جائے تو ساتھ سے ایمان لاتے اب سن لو پس فیصلہ اللہ کا ہے تمہیں جو دو زخمی ڈالا گیا ہے کس کا فیصلہ ہے اللہ کا پس فیصلہ اللہ کا ہے جو شان ہے اور بڑے مرتبے والا ہے بھائی جو سب سے اونچی عدالت ہو اور اس کا فیصلہ ہو جائے تو اوپر کوئی اپیل کی گنجائش ہوتی ہے تو پھر یہ اونچی عدالت کا فیصلہ ہے اس کے اوپر نہیں اپیل ہو سکتی مل جوری قبول برکا یہ ہے جی ترغیب لداوا تمہید ختم ہو گئی تمہید کے اندر کتنی عنمانات تھے کیا تمہید کے بعد ترغیب لداوا دعوا بھی آ رہا ہے اللہ وہ جاتا ہے کہ دکھلاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے دلائل اور اتارتا ہے واسطے تمہارے آسمان سے کس کو رزق کو. اسباب رزق اور نہیں سمجھتے مگر بولو جو انابت کرتا ہے مستفی دین یہ کہا تھا جی ترغیب لد آ گیا اب خود دعوی ہے ترغیب لداوت فد اللہ مخلصین اللہ الدین یہ دعوی صورت ہے جی پہلی بار پس پکارو و اللہ کو خالص کرنے والے واسطے ہو. اس کے پکار کو اگرچہ مکرو سمجھیں کافر دعویٰ سورت کا کیا تھا اصل الندائے فی ذات اللہ یہی نا اگرچہ مکرو سمجھیں کافر رفیع دراجات اس سے پہلے ہوا معذور ہے اہمیت دعوی وہی اللہ تعالیٰ بلند درجوں والے ہیں یعنی خود خدا کے درجے بلند ہیں ایک معنی دوسرا معنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے درجوں کو بلند کرنے والے ہیں رفیب منع رافے کر لو اللہ تعالی بلند کرنے والے ہیں اپنے بندوں کے درجوں کو صاحب عرش کے ہیں یلک ہی مین یل یلکی کا منہ نازل کرتے ہیں اور روح سے مراد لو وہی نازل کرتے ہیں وہی کو مین امرحی اپنے حکم سے اوپر جس پہ چاہتے ہیں اپنے بندوں سے جس پہ چاہتے ہیں وہی نازل کر دیتے ہیں لون ذرا جو مل تلا حکمت القا وہی کے نازل کرنے کی حکمت حکمت القاع ہے وحی کہ ڈرائے وہی صاحب وحی نبی دن ملاقات سے ملاقات کا دن کون ہے جی کیا دن اجتماع سے یعنی اس دن سے کہ وہ ظاہر ہوں گے بالکل میدان قیامت میں سارے ظاہر بیر ہوں گے نہ مخفی ہوگی اوپر اللہ کے ان میں سے کوئی چیز لیمان الملک ملکل اس سے پہلے یکال و مقدر ہے کہا جائے گا واسطے کس کے ہے سلطنت آج کے دن جواب دیا جائے گا اللہ کی طرف سے کہ لاہواحد ال کہا حقیقی سلطنت کس کے لیے آج اللہ کے لیے سمجھے دنیا میں مجاز سے ختم ہو گئے باسطے اللہ کے جو ایک ہے غالب ہے الم تجزا مجازات اعمال آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس اپنے اعمال کا جو اس نے کیے نہ ہوگا ظلم آج کے دن بے شک اللہ تعالی جلدی حساب کرنے والے ہیں سمجھے جی یہ نہ سمجھنا تو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک مخلوق ہوگی کیسے حساب ہوگا ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحصاح وان وسلم ہوں یوم آذفا فریض خاتم لمبیا اے میرے محبوب ڈراؤ ان کو یوم الضفا قریب آنے والی مصیبت کے دن سے آذفا من قریب آنے والی مصیبت اور اس کا دن کیا ہے کیا ڈراؤ ان کو قریب آنے والی مصیبت کے دن سے جب کہ دل نزدیک ہلکوم کے ہوں گے اور نزدیک ہلکوم کے پہلے پڑھ چکے ہو یہ معاورے میں اس کا کیا معنی ہے کلے جے منہ کو چاند کا غم کے بھرے ہوں گے لوگ بال ظالمین نہ ہوگا واسطے ظالمین کے کوئی دلی دوست بلا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا کہ جس کا کہا مانا جائے کوئی نہیں ہوگا یا لم ختل آئن غصہ تلمباری تالا اللہ تعالیٰ کے زور پیش ہو گے اللہ تو دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں اور آنکھ کی چوری کو بھی جانتے ہیں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ چوری آنکھ کی وہ آنکھ کی چوری کا پتا ہے پیر صاحب کے بعد جب مریدنی آ جاتی ہیں نا پیر صاحب کے پاس مری دنیا تو بظاہر تو پیر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ایسے لیکن جو اچھی اچھی مری دنیا ہے ایسے ایسے, ایسے, ایسے ایسے دیکھ لیتے ہیں ہاں؟ تو پیر صاحب کی چوری کو اللہ تعالی جان لیتے ہیں کہ گوگ گوم بنا بیٹھا ہے یہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ چوری آنکھوں کے اور اس چیز کو کہ چھپاتے ہیں کیا سینے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے حق لیکن جن کو پکارتے ہیں نا اب بھی فیصلہ کرتا ہے اللہ فیصلہ کرتا ہے حق کا جن کو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے وہ نہیں فیصلہ کر سکتے کسی چیز کا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو سمیع و بصیر ہے ہر ایک کی بات سنتا ہے آواز جانتا ہے اس لیے خدا کا فیصلہ کیا ہوگا حق کا آوان یسیلو فی الارض ایک رکوع رہ گیا تخویف ہے دنیاوی جی کیا نہیں چلتے پھرتے زمین کے اندر پر دیکھیں کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے کانو ہم اشدہ میں کو اسباب غرور لکھو جو لوگ ان سے پہلے تھے نا ان کے اندر اسباب غرور بھی پائے جاتے تھے دیکھیں کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو تھوئے تھے ان سے پہلے کانو اشدہ اشدا مین ہوں کباب غروب نمبر ایک سباب غرور سبب غرور نمبر ایک تھے وہ زیادہ سخت ان سے بیت طاقت کے یعنی ان کے اندر طاقت بدنی بھی گدی وہ زیادہ تھی نا جیسے قوم بات کو دیکھا وہ آسارن فل عرض اور وہ ان سے زیادہ تھے بیت بار نشانات کے بیچ کس اس کے زمین کے سبب غرور نمبر دو یہ کثرت مالی قوات بدنی میں بھی زیادہ تھے یہ کثرت مال میں بھی گاتے زیادہ تھے یہ اسباب غرور ان کے اندر پائے جاتے تھے با خزم اللہ بے بس گرفت کی ان کو اللہ تعالیٰ نے بس سبب ان کے گناہوں کے ما کان الحم اضاء ال شبھ اور نہ تھا واسطے ان کے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا شبو ہوتا تھا کہ یار جن کو خدا نے پکڑا عذاب دیا وہ بے پیر ہوں گے بے مرشد ہوں گے ہم تو مرشدوں والے ہیں تو فرمایا ان کے بھی مرشد تھے لیکن کسی نے نہ بچایا اور نہ تھا واسطے ان کے اللہ کی گرفت سے کوئی بچانے والا کا یہ مواخذہ اس سبب سے ہوا یہ تفصیل ذنوب ہے پہلے تھا نا آخم اللہ جنوب اللہ نے ان کو گرفت کی بس وہ گنا کے یہ تفصیل ذنوب اب ہے یہ مواخذہ اس سبب سے ہوا کہ آتے تھے ان کے پاس رسول ان کے دلائل واضح لے کے پس کفر کیا انہوں نے پس گرفت کیا ان پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا گنا کفر کا ہے بے شک وہ قوی ہے سخت دینے والا تو میرے محترام پہلے تخویب دنیاوی تھی نا اب تقویب دنیاوی کا ایک بڑا نمونہ ہے کہ دور تک چلا جائے گا اور البتہ کی بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ اسلام کو اپنے موزاد دیتے آیا تین سمراج کہیں بس سلطان مبی اور تسلط واضح اس کے نیچے لکھو کو سیا اللہ اپنے نبیوں کے اندر قوت سے کچھ رکھتے ہیں کہ کوئی آدمی ان پہ غالب نہیں ہو سکتا ایک روب ہوتا ہے نبیوں کا قدرتی کا ہوتا ہے روب ہوتا ہے چندے کا قوت قوتیں کچھ سیا علیہ السلام کے اندر کہاں بھیجا طرف فرون کے حامان کے کارون کے پاس کہنے لگے کہ تو جادوگر ہے موجات میں اور جھوٹا ہے داو توحید میں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرعون ہامان نے تقزیب کی لیکن کارون جو تھا وہ تو بنی اسرائیل میں تھا تو زہرن تو اس نے تکزیب نہیں کی دل میں کہا تھا منافق تھا نا دل میں منافق تھا زہرن ایمان تو ایمان لایا تو یہ سب کے متعلق یوں کہا گیا کہ تقزیب کی تو بعض حضرات تو کہتے ہیں ادھر جس کارون کا ذکر ہے یہ اور کارون تھا کیا وہ منافع کارون اسرائیلی اور تھا یہ قبطی کارون تھا لیکن زیادہ صحیح جواب یہ ہے کہ دیکھو نا چاند آدمی آتے ہیں میرے پاس سمجھے ان میں سے تقزیب کرنے والے پانچ ہیں لیکن آتے ہیں دس آدمی سمجھے چاہے وہ سراہتنگ تکزیب نہ بھی کریں تو ایسے کہہ نہیں دیتے تم لوگوں نے تقزیب کی کیا اور مجموعہ میں نے سر مجموعہ کہہ دیتے ہیں اب باتیں ہی سمجھیں چاہے ان میں تقزیب کرنے والے کوئی ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتے تو سب کو کہہ دیتے ہیں بابا تم تکزیب کرنے والے ہو تو فقالو کا معنی اس کے مجموعے نے کہا کہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے جب کے آ ان کے پاس حق بات لے کے ہماری طرف سے تو کہنے لگے اب نمبرے قتل کرو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ رہتے ہیں موسال سے بیٹو قتل کرو پہلے پڑھ کئی دفعہ اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو اور نہ تھی تدبی کافوں کی مگر کس کے, کے اندر مراہی کے اندر یا بے اثر کہو وے ایسا وقال فرون یہ تدبیر نمبر دو اور کہا فرون درباروں سے چھوڑو مجھ کو قتل کرتا ہوں میں موسا کو اور چاہیے پکارے اپنے رب کو ایسے ڈیگے مارتا تھا ورنہ موسا علیہ السلام کے قوت کچھ سیاح کی وجہ سے رو پہ دادا چھوڑو میں قتل کرتا ہوں نا جب شام کو دیکھا اس کو دس سے شروع ہو گئے دا نکلتا اور چاہ یہ پکارے پھر آپ کو انی اکاپ ہو بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں یہ کہ بدل دے تمہارے دین کو یعنی تمہارا مذہبی دشمن ہے باپ دادے کے مذہب کا یا یہ کہ غالب ہو جائے یا یہ کہ غالب کرے بھی زمین کے کس کو فساد کو ہے یا یہ کہ ہے زمین میں فساد کو تو پہلے کہا کہ تمہارا دشمن ہے مذہبی اب کیا کہا کہ تمہارا دشمن ملکی بھی ہے تو کالا موسا استمداد موسا اللہ سے مجھے مانگی کا موسا نے بے شک میں پنا پکڑتا ہوں ساتھ رب اپنے کے ساتھ رب تمہارے کے ہر خر دماغ سے یہاں متکبر کا منع آ ہر دماغ دیں ہر خر دماغ سے جو کہ نی ایمان لات سات دن حساب کے اللہ علیہ وسلم يا الله <سؤال> يا رحمان الله اللهم ربنا علمنا